بسمه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء على سيد الأنبياء والمسلين وعلى آله وصحابه أجمعين ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أم عباد فعوذ بالله استبيع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذي ربادي يقول التي هي أحسن محترم حضرات دینی بھائی اور دوستو انسانی زندگی میں کامیابی اور فلاح امن امان اور خوشحالی کا بہت بڑا دار و مدار اس زبان پر ہے انسان کی زبان درست ہے تو نبی علیہ واپ نے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں نشا فرمایا کہ آدمی اگر اپنے دل اور زبان کی صلاح کر لی تو یسرحلقم اعمال تمہارے زندگی کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ سدھار دے یہ زبان اس کی بڑی اہمیت ہے زبان ہی سے معاملہ بگڑتا ہے اور زبان ہی سے معاملات بنتے ہیں اسی لیے اس نام نے بڑی تاکید کی ہے زبان کے اصلاح کی اور قول حسن کی آج انشاءاللہ قول حسن پر گفتگو ہوگی یعنی انسان بات کرے تو اچھی کرے دل جو جوئی کی کرے حوصلہ افزائی کی کرے بات خوش کرنے والی ہو جھگڑے کی لڑائی کی فساد کی باتیں نہیں ہونی چاہیے اور یہ انسان کو اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے خصوصاً ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کی دعوت دی جن میں سے ایک یہ ہے صورت اشرا کی آئے وقول احبادی یقول احسن اے ہمارے نبی آپ میرے ایمان والے بندوں کو کہہ دیں کہ یہ جب بھی بات کریں تو یقوری یا احسن جو اچھی بات ہو لوگوں کے دل کو لگنے والی ہو الفت اور محبت کی ہو بناؤ کی ہو اصلاح کی ہو حوصلہ افزائی کی ہو ہمت افزائی کی ہو دل جوئی اور انسان کے اطمینان اور سکون کی باتیں ہونی چاہیے ہمیشہ مکلم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے وکل عبادی یقینی یا حسن اے ابھی آپ میرے بندوں کو کہہ دیں کہ جب بات کریں تو اچھی بات کریں جس سے بات بنے بگڑے نہیں امن و امان سکون اور اطمینان اور آدمی کی حوصلہ افزائی ہو دل سیکنی دل توڑنے والی معاملے کو خراب کرنے والی باتیں نہیں ہونی چاہیے یہ اللہ تعالی نے ہمیں تعلیم دی ہے اور ب اتفاق علما اہل علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مقام جہاں انسان اللہ تعالیٰ نے داول حسن کی بڑی تاریخ تاکید کی ہے اس میں ضیرو کا معاملہ ہے قفان ہیں مشرقین ہیں جنہیں ہمیں دعوت دینا ہے جن کو اسلام کے قریب لانا ہے ہمیشہ ان سے گفتگو کرنے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قول حسن کا اتا... قول حسن اختیار کرو یہاں تک کہ رب العالمین نے فرمایا اگر ان کی سخت زبانی ہے تو ان کی سخت زبانی کو تم اپنی نرم زبانی سے جواب دو اور ان کی سختی کو ختم کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ایک کے مقابلے میں اور ہر ایک کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرنے کی توفیق فکرسی فرمائے نمبر دو اللہ حرب العان نے عام بول چال اور عام اوقات میں بھی ہمیں قول حسن کی تاکیف کی ہے اور یہ قول حسن یعنی اچھی بات حوصلہ افزائی کی بات ہو اطمینان کی بات ہو دل جو کی بات ہو ہر انسان کے اندر سکون اور خوشی پیدا کرنے کی باتیں ہوں یہ ایسی تعلیم ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو اور تمام آسمانی کتابوں میں تک تقریباً اللہ نے ایمان والوں کو یہی حکم دیا تھا رب العالمی نے سورت البقرہ کے اندر فرمایا وقول حسنا اے میرے بندوں اے مسلمانوں ہمیشہ لوگوں سے بات کرنا تو قول حسن کرنا اچھی باتیں کرنا نرمی کی کرنا الفت محبت کی کرنا دل جوئی حوصلہ افزائی کی کرنا انسان کی ہمت افزائی والی ہو دل توڑنے والی دل حوصلے کو پس کرنے والی باتیں نہ ہو وقول حسنا نمبر 3 اللہ رب العالمین نے ہمارے رشتے ناطے میں ہمارے پاس پڑوس میں ہمارے دوست صاحب میں اگر کبھی ان کو کچھ ضرورت پڑ جائے ہمارے پاس تعاون کے لیے آئیں ہماری پاس مدد کے لیے آئیں ہم سے کچھ مشاہدہ چاہیں ہم کر ہم نہیں دے پا رہے ہمارے حالات اچھے نہیں ہوں ہم اپنے رشتے دار خرابت دار فقیر اور محتاج کر کی مدد اگر وقت پر نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمارا مُلان فلمانا کم سے کم قول حسن ضرور کرو ردنگ اور ان کو ڈانٹ کر کے ڈپٹ کر کے دے رکھی کے ساتھ باتیں کر کے واپس نہ لوٹاؤ اچھے انداز میں مستق دل میں اچھے امید دلا کر کے واپس کرو تاکہ ان کی دلجوئی ہو اور آئندہ بھی تم سے اچھے, اچھے معاملے کی امید رکھیں نمبر چار میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت ہی ضروری قرار دیا ہے کہ کسی خطرے کے موقع پر کوئی آدمی کسی خطرے میں اس کے لیے کچھ مشکلات درپیش ہیں اگر ہم, ہم اس کی تعزیت کریں اور اس سے بات کریں تو بات جوی کی ہو حوصلہ افزائی کی ہو اس کے اندر ہمت بڑھ پیدا کرنے والی ہوں دل توڑنے والی پتل کر دینے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے رب العالمین نے حضرت علیہ السلام کی ماں کو دیا اپنے موشا جیسا دشمن جس نے قانون پاس کیا ہے کہ مسلمان گھر میں جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے ماں کے سامنے پیدا ہوتے ہی بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں موشا علیہ السلام کو پیدا کیا حضرت علیہ صاحب کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان ہوئی ہے اب کیا کریں ہمارے سامنے پشو... اب آئے گی اور ہمارے بچے کو ہمارے سامنے ہمارے لال اوشا کو سب کر ڈالے گی بہت ہی زیادہ پریشان تھی اللہ رب العالمین نے بڑی تسلی کی باتیں کی حوصلہ افزائی کی باتیں کی ہمت کی باتیں کی فرمایا اے اوشا کی ماں ولا تصافی ولا تحسانی روح من موسرین اے موسیٰ کی ماں اپنے گھر میں اپنے بچے کے ساتھ بنداس بے گھڑک بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارو جب کوئی دشمن آئے اور خطرہ محسوس ہو تو اپنے بیٹے کو اسی پہ کے دریا کے اندر ڈال دینا کوئی معمولی حکم نہیں تھا یہ بہت بڑی آزمائش تھی لیکن اللہ نے فرمایا لا ولا حافظ ولادوے کی وجہ روح مرم سلیم اے اشا کی ماں ہم جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کرنا اپنے دیش سے کسی دریا میں ڈال دینا صندوق میں من کر کے اور اطمینان رکھنا اتنا راحت دوہے لے کے اس دریا میں دو گی پھر واپس تیرے بچے کو ہم تیرے ہی پاس نہ آئے گے اور یاد رکھنا اے اوشا کی ماں کوئی دشمن اوشا کو ختم نہیں کر سکتا کیوں اتنا جائے روح مرل مسلم آئندہ بیٹے کو ہم اسی دشمن قوم کے درمیان اپنا رسول پیغمبر بنا کے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ حوصلہ کی باتیں کرے نمبر ہمیشہ دشمن کا خوف ہو دشمنوں کا مقابلہ ہو دشمنوں کا خطرہ ہو تو اس وقت ہی مظلومین کو ڈرایا نہ جائے تھمکایا نہ جائے اگر ان کا ہمارا سامنا ان سے ہو تو ہم حوصلہ افزائی کی باتیں کریں ہمت دلائیں کہ یہ دشمن بہت تم سے طاقتور ہے لیکن اللہ تمہارا اس سے بھی طاقتور ہے انسان کو چاہیے کہ تاکہ ہرارا کھائی اس دن نہ ہو جائے پریشان نہ ہو تنگ نہ ہو اس کے اندر حوصلہ اور مستقبل کی خیر کی امید رکھے اللہ رب المین نے موسالات اور حضرت ہارون کو جب فرمایا فرعون کے دربار میں جاؤ اور فرعون کو اسلام کی دعوت دو توحید کی دعوت ہو فیرعن کے دربار میں جانا اور اس کو کہنا مجھے رسول مانو مجھے نبی مانو اور ہم پر ایمان لاؤ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. بڑا مشکل کام تھا مثال علیہ السلام نے کہا اور ساتھ میں ہارو اللہ اناف اہرا رہنا اور وہ اہم سکھا پھر اور بڑا صارف ہے ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم دونوں بھائی جائیں تو ہم پر کہیں جاتی اور سلب کرنے لگے اللہ نے فرمایا ہم جو کر رہے مانو فرون کے دربار میں جاؤ لاہ ان کو ماں ڈرنا نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور فرحون کیا گا ہے اور کیا کرتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں یہ حوصلے کی بات تھی مشارہ سمجھے اور فروغ کے دور دربار میں اسلام کی دعوت دی اللہ تعالی ہم سب کو دول حسن والا بنائے اکل کو لہٰذا ست اللہ من ماہی الحمد للہ وطف عماد آباد نمبر چھ پریشانی ہمارا کوئی بھائی پریشان پریشانی کی حالت میں ہو جب بھی ہم اس سے ملیں تو بات وہی کریں جس سے اس کی پریشانی ہلکی ہو جائے ایسی باتیں نہ کریں کہ اس کا دل ٹوٹ جائے اللہ اکبر نہیں حد یوں صبح نہیں سدا شام کے بعد یعقوب کا قصہ بران کیا دو دو بیٹے لاپتا گائے ہو گئے ہیں کوئی معلوم کچھ معلوم نہیں کہاں ہے کتنا پہلا صدمہ پاس کو گھر والوں کو ماں کو پورے خاندان کو لیکن اللہ کے نبی یاقوبل کیا اللہ کے نبی یاقوبن سراسن فرمایا میرے بیٹو ہمت نہ ہارو پس ہمت نہ ہو اور جھوٹو اپنے بھائیوں کو ضرور ان شاء ہمارا تمہارے بھائیوں کو اللہ تعالی ملائے گا مِن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا گف رہے تو دوستو اسی طرح سے نمبر سات ہمیں چاہیے کہ کوئی فخر محتاجگی بے سہا بے یار مددگار ہے اس سے بات کریں تو اطمینان کی والی بات کریں اور دل جو دل, دل میں حوصلہ پیدا کرنے والی اور ہمت بڑھانے والی باتیں کریں چنان اللہ کے نبی اللہ نے اشاعت سرمایا حضرت مریم جب اپنے گھر سے نکل گئی ولادت کا وقت آیا ایک جنگل میں جا بے چلی گئی وہاں پریشان ہے اللہ نے امین کو بھیجا اور فرمایا یہ مریم اکیلے ولادت کے وقت جنگل میں تنہا کھڑی ہے اس سے کہو پپوری و شدید اللہ نے پانی تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے یہ تازہ کھجور ہے اس کو ہلاؤ گیس تازہ کھجور گرے گا اس کو کھاؤ اور پانی پیو وہ اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرو نمبر سات نمبر آٹھ میرے بہت ہی ضروری ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین کی مدد چاہتے رہیں حوصلہ ظاہر کریں حضرت صدیق ادب نبی ہے ساتھ لہر لو خود ہے جرانوی گار کے اندر ہیں دشمن ڈھونڈتے ہی آ گئے سدی کا کوئی کہا جا رہا رسولہ اب تو بچنے کا کوئی چانس نہیں کیوں یہ دشمن سامنے ہے نہ بھاگ سکتے ہیں اوپر سے کچھ بھی ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں اللہ کے نبی نے حوصلہ افزائی کی اور فرمایا اے ابو بک ہم اس میں اللہ تعالی سما تم کیوں جانتے ہو یہ دشمن اصل کے ساتھ سرپ ہے لیکن ہمارا رب ان سے زیادہ ہمارے قریب ہے لا تحر ان مانا اللہ نے مدد کی دشمنوں کو اندھا بنایا اور واپس آ گئے اس لیے دوستوں ہمیشہ چاہیے کہ ہم حوصلہ افزائی کی باتیں کریں جب بھی ملیں کسی برسی بتانا کسی پریشان کسی مضروب کے ساتھ ملیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ملیں تو ہمیشہ اچھی باتیں کرو جوڑنے کی باتیں کرو حوصلہ افزائی کی باتیں کرو حت کی باتیں کرو سکون و اطمینان کی باتیں کریں اللہ تعالی ہم سب کو مل کے طوفی مسجد فرمائی فرحا نمین ہمیں جو بیماروں سے کلی تھا فرما جو پریشان ہار ان کے پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ہو ان کے ادا کر دے جو بیمار ہمارا جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس اس ملک کو امن و گہارا بنا دے اور وہاں کے رحی سا شیخ خلیفہ ان کے اصحاب و حفاظت فرما ہر بلا ہر مصیبت سے بچا اور جس شہر میں رہتے ہیں خصوصاً شیخ سلطان یہاں کی نشان اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھیوں کو ہر بھلا ہر مصیبت ہر پریشانی سے بچا لے ان لالمی ان حضرات سے اکام لے جس میں آپ کی بھلا ہو امت جس میں امت آپ کی رضا ہو امت کی بھلا ہو قوم اور وطن کی خیر ہو اور ہر ایسے چیز سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غرب ہو آپ کی ناراضگی ہو امت اور ملت کا ہو قوم اور وطن کا خسارہ ہو اللہ جو بیماری مسلط ہے اس وبا کو دنیا سے اٹھائے بیماروں کو صفائیتہ فرمائے اللہ رب العالمین جو محفوظ ہیں ان کے حفاظت فرمائے اور بعض علاقوں ہیں جو تباہ کن سے رہا بایا ہے اللہ تعالیٰ اس سیلات کو جلدہ سے ختم کر دے اور وہاں کے بس نحبالے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اس پر آفت سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد سرمائے اللہم اکسر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمر اکبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کو دبانا نہ بھولے آپ کو نئی ویڈیو پرارا ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے